تارے <تصفيق> پتہ ملازرہ کر کے بلہ بلا میں کوئی بدیہ تھی میری کوئی نیت نہیں میرے پاس کو آپ کبھی آ جہاں تک دلیا کبھی دو تعلق لوگ مورنا صاحب نے دلائل <سؤال> کبھی دی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 تو آپ کو یہاں تفصیل ملک پڑھ جائے گرانا آنا ہوں تو اس کو یہاں کروش ہی گا باہا چلپتک کو کے ساتھ سکتے ہیں ایک آسکار رکھتا ہے اب یہاں سمالے دبار جاں تلائے براہی میں کہتے ہیں دکھنے دبار اب میں جارت مہترک پہنچہ دوستان کی محمد کی بات یہ سیفے بھائی ہے یہ مکرہ سے ہم کیا